یہ ایک اور حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور صدقے کی فضیلت اور لوگوں سے مانگنے سے بچنے کے سلسلے میں بیان فرما رہے تھے یعنی صدقہ کرنے کی بھی فضیلت ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب لوگ بیک مانگنے لگے جا کر ایک طرف تو صدقہ کرنے کی فضیلت کا بیان ہو رہا ہے دوسری طرف اس بات سے بھی روکا جا رہا ہے کہ بلا وجہ لوگوں سے صدقہ خیرات مانگتے مت پھرو بات اچھی طرح سمجھ میں رہی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلیہ خیر من الید اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اس حدیث کو اچھی طرح یاد رکھو دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے نا اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے نا یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے سبحان اللہ اتنی سی چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اتنی بڑی تربیت اس کے اندر موجود ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے دینے والے کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اچھا ہے افضل ہے اور لینے والے کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اس سے کم درجے کا ہے علماء کرام نے یہاں یہ تصریح فرمائی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ بغیر ضرورت کے لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں سب سے پہلے کس سے مانگنا چاہیے اللہ سے دینے والا کون ہے اللہ ہے الموقی دینے والا اللہ ہے اور کسی دینا مناسب ہے اور کسی دینا مناسب نہیں ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہے اس لیے اگر آپ کی سفید پوشی کا بھرم رہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے حلال روزی کے ذریعے آپ کا گزارا چلتا ہے آپ کے گھر کا نظام کسی نہ کسی حد تک چل رہا ہے تو کبھی بھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے حتا کے بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک دن کی روزی موجود ہو ایک دن کا رزق موجود ہو کھانے پینے کا بقدر ضرورت سامان موجود ہو تو اس کے لیے بھیک مانگنا کسی انسان کے سامنے دست سوال دراز کرنا حرام ہے بات سمجھ میں آ اتنی خطرناک بات ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تربیت اس طرح فرمائی تھی کہ اگر وہ گھوڑے پر سوار ہوتے اور کسی کا کوڑا گر جاتا کوڑا جس سے گھوڑے کو قابو کیا جاتا ہے تو وہ راہ چلتے کسی شخص کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا اٹھا کر ذرا دینا حالانکہ یہ تو بھیک نہیں ہے نا اسی کا اپنا کوڑا ہے اس کے ہاتھ سے گر گیا ہے نا اس کا اپنا کوڑا ہے اس کے ہاتھ سے گر گیا ہے ویسے بھی یہ شخص جا رہا ہے یہ کوڑا اٹھا کر دینا لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے خود گھوڑے سے دوبارہ اترتے تھے کوڑے کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتے تھے پھر گھوڑے پر سوار ہوتے تھے وہ ایسا کیوں کرتے تھے اس لیے کہ انسان جو برے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے وہ دراصل مباح کاموں کے ذریعے ہوتا ہے مباح کے معنی ہیں جائز جس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے ثواب بھی نہیں ہے مثال کے طور پر ہمارے ساتھی ہیں یہ نظمیں سنتے رہتے ہیں سمجھتے بھی نہیں ہے خیر سے سمجھتے بھی ہوں نظمیں سننا ایک مباح کام ہے کوئی ثواب اس میں نہیں ہے ہاں اگر کبھی کبھار انتہائی توجہ کے ساتھ ایک شخص کسی نظم کے معنوں پر سوچ سمجھ اور غور و فکر کے ساتھ سن رہا ہے تو شاید انشاءاللہ اسے ثواب ملے لیکن یہ جو ہے کانوں پر ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں تری بج رہی ہے میاں صاحب جو ہیں نظم سننے میں مصروف ہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے یہ فتویٰ ہم سب مجاہدین کے استاذ ڈاکٹر شیخ عبد اللہ اعظم رحمہ اللہ کا ہے ہم نے یہ عرض کیا کہ یہ ایک مباح کام ہے یعنی اس میں گناہ بھی نہیں ہے ثواب بھی نہیں ہے لیکن جو شخص ہر وقت نظمیں سنتا رہے قرآن کریم کی تلاوت سے محروم رہتا ہے ذکر و اذکار سے محروم رہتا ہے وظائف و استغفار سے محروم رہتا ہے وقت اس کا ویسے ہی ضائع ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کان میں نظمیں لگی ہوئی ہیں نہ ان کی طرف کوئی خاص توجہ اس کی ہے اور نہ ہی ذکر و وظائف و, و کی طرف توجہ ہے نہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کی طرف توجہ ہے عمر برف کی طرح پگھل رہی ہے بہ رہی ہے وقت ضائع ہو رہا ہے یہ گناہ ہے نظمیں سننا گناہ نہیں ہے اچھی طرح بات کو سمجھ لینا نظم سننا گناہ نہیں ہے لیکن یہ مباح کام آپ کو غفلت میں ڈالتا ہے اور اس غفلت کا جو نتیجہ ہے وہ گناہ ہے بات سمجھ رہی ہے دیکھے صاحب کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اس کام میں کتنی بڑی عبرت ہے اور نصیحت ہے ہمارے لیے کہ ان کا اپنا کوڑا گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے گر جاتا تو اسے اٹھا کر دینے کے لیے بھی وہ کسی اور کو نہیں کہا کرتے تھے حالانکہ ہم ہوتے تو ہم یہی بات کہتے نا یار ویسے بھی جا رہا ہے یہ تو میرا کوڑا اٹھا کر دے دے گا اس کو بھی ثواب مل جائے گا اور مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا ہم تو اسی طرح کے راستے تلاش کرتے ہیں نا اب آپ ذرا سوچیں ان لوگوں کے بارے میں جو بہت اچھے خاصے مالدار ہیں خود ان پر زکات واجب ہے لیکن وہ بڑے بڑوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں پیسے بٹورتے ہیں اپنی چرب زبانی کے ذریعے بیت المال سے ہر قسم کی چیزیں لیتے ہیں گاڑیاں اسلحہ اور بہت کچھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے ہمیں جیسے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سوال کرنے بھیک مانگنے سے لوگوں کے سامنے اپنی عزت خراب کرنے سے بچنا چاہیے یہ دنیا کی مال و دولت یہ دنیا کی چمک دمک جنہوں نے بہت کچھ کمایا وہ بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے اور جنہوں نے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھا اپنی غربت اور فقر و فاقہ کو چھپا کر رکھا وہ بھی چلے جائیں گے یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے بنگلے اور بہت کچھ کیا یہ سب کچھ آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا آپ کے ساتھ قبر میں صرف آپ کا عمل جائے گا اور گناہ بھی جائے گا نا مستحق لوگوں کو دینے کے بجائے اپنی شان و شوکت بڑھاتے ہوئے اپنا کاروبار چمکاتے ہوئے جو لوگ اپنا وقت گزارتے ہیں یا ضائع کرتے ہیں ان کے لیے اس حدیث میں بہت بڑی عبرت ہے اللہ تعالی ہمیں شان استغنا عطا فرمائے استغنا کے معنی ہیں لوگوں سے دنیا نہ مانگنا اللہ نے جس حالت میں بھی رکھا ہے اس حالت میں بے نیاز رہنا لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا بھیک نہ مانگنا اسے استغنا کہتے ہیں ایک بہت بڑے خلیفہ تھے وہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے دوران حج ایک بہت بڑے بزرگ تھے ان کا نام ابھی میں بھول رہا ہوں شاید ابو حازم ان کا نام ہے خلیفہ اور ان کی ملاقات ہو گئی لوگ تو دنیا کے بادشاہوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں نا تو خلیفہ صاحب نے کہا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بتا سکتے ہیں تو انہوں نے فرمایا ذرا توجہ کرنا اس بات کی طرف یہ دنیا کی چیزیں میں نے آج تک اللہ سے نہیں مانگی ہیں تو آپ سے کیسے مانگو یہ دنیا کی چیزیں میں نے اللہ سے نہیں مانگی ہیں ابھی تک تو آپ سے کیسے مانگو تو وہ خلیفہ رو پڑے اور کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں یہ اتنی عجیب بات ہے کہ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے دنیا میں نے یہ گاڑی یہ بنگلہ یہ گھوڑا اور یہ شان و شوکت اور یہ روب داب یہ میں نے اللہ سے نہیں مانگی ہے کبھی جو اس دنیا کا بادشاہ ہے اصل بادشاہ ہے اصل مالک ہے ٹھیک ہے نا تو آپ سے کیسے مانگ سکتا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی اس طرح تربیت فرمائی تھی اور صحابہ کرام نے اپنے باد تابعین کی اس طرح تربیت فرمائی تھی اور ہمارے صلف صالحین نے مسلمانوں کی اس طرح تربیت فرمائی تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے یہاں پر ایک بات میں علماء کرام کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہوں گا اور جب سے الحمد میں خدمت میں لگا ہوں ہر وقت یہ بات میرے دل میں کھٹکتی ہے کہ کاش کے ہمارے پاس کوئی ہنر ہو کوئی کسب ہو تاکہ ہم لوگوں کے چندوں کے محتاج نہ ہو یہ بات میں کس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم جن علماء کرام کی کتابیں پڑھتے ہیں ان میں سے اکثر تجارت کیا کرتے تھے کوئی نہ کوئی کاروبار کیا کرتے تھے کیا کہا کوئی نہ کوئی کاروبار کیا کرتے تھے خود ہمارے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی کپڑوں کی دکان تھی تجارت کیا کرتے تھے مختصر القدوری جو آپ پڑھتے ہیں مدرسوں میں قدور کے معنی کیا ہے قدر قدور ان کے معنی ہے دیگچی تو ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یا وہ خود دیکچیاں بناتے تھے فروخت کرتے تھے یا ان کے خاندان میں کسی کا یہ کاروبار تھا زجاج شیشے والا قفال تالے والا بات لمبی ہو جائے گی مختلف قسم کی تجارتیں اور مختلف قسم کے ہنر ان کو آتے تھے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے کسی کے سامنے نہ تو جھکتے تھے نہ ہی بکتے تھے آج بھی ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے لیکن ایسے انداز میں کہ دین کا کام بھی اچھے طریقے سے ہو اور آپ کی روزی روٹی کا سامان بھی عزت اور احترام سے ہو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرمایا کرتے تھے اور جب انہوں نے ہجرت فرمائی جہاد میں مصروف تھے جہاد بہترین تجارت ہے غنیمتیں ملتی ہیں جہاد میں ایسا یا نہیں تو الحمد وہ علماء مبارک ہیں جو کہ دین کے کام کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی درجے میں تجارت کو بھی جاری رکھتے ہیں اور بہترین تجارت یہ جہاد ہے جس میں الحمد اللہ تعالی نے ہم جیسے حقیر و فقیروں اور غریبوں کو مصروف رکھا ہے اللہ تعالی ہم سے یہ نعمت چھین نہ لے آمین